مختصر شان نزول غزوہ عہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات سو کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ بن جور رضی اللہ عنہ کو پچاس تیر انداز صحابہ کرام کے ساتھ پیچھے گھاٹی پر مقرر فرمایا مشرقین مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے جنگ شروع ہوئی تو بڑے گھمسان کا مارکا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس مبارک میں تلوار لے کر فرمایا کہ کون اس کا حق کا ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لے لی اور سرخ امامہ باندھ کر اکڑ کر چلنے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن اس موقع پر یہ چال پسندیدہ ہے جانبین سے سخت مقابلہ ہوا اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی بہت سے کافر قتل ہوئے باقی بھاگنے لگے کافروں کی رسواک الحضیمت کا حال دیکھ کر گھاٹی پر متعین صحابہ اپنے امیر کے سمجھانے کے باوجود یہ سمجھ کر کہ دشمن کو مکمل شکست ہو چکی ہے گھاٹی سے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے لگے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مشرقین کے مہمنا کے امیر تھے نے موقع غنیمت جان کر اس گھاٹی کی طرف حملہ کر دیا اور حضرت عبداللہ بن جور رضی اللہ عنہ سخت دفاعی مقابلہ فرما کر شہید ہو گئے مسلمان اس خبر سے بے خبر تھے اس ناگہانی آفت نے کسی کو سمجھنے کا موقع نہ دیا چنانچہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی بہت کے پاؤں اکھڑ گئے کافی صحابہ کرم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید کر دیے گئے زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی بہرحال مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے مگر آضر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مبارک سے ایک بالشت بھی نہیں ہٹے اور برابر تیر اور پتھر مشرقین کی طرف برساتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پندرہ صحابہ جن میں آٹھ مہاجر اور سات انصار تھے جمع رہے اسی دوران ایک مشرق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جس سے دندان مبارک شہید ہو گیا ایک اور مشرق نے سر مبارک کو زخمی کر دیا جس سے اتنا خون نکلا کہ ریش مبارک تر ہو گئی عبداللہ بن قمیہ مشرق نے پتھر سے رخسار مبارک زخمی کیا اور خود کی دو کڑیاں رخسار میں دھنس گئیں پھر عبد اللہ بن قمیہ نے آضر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا تو اسلامی لشکر کے عالم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دفاع فرمایا ابن قمیہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے اس پر شیطان ابلیس نے زور سے ندا کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے بس اس دل خراش اور دردناک خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی عین جنگ کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ وہ ہستی جو ان کی کوششوں کا محور اور امیدوں کا مظہر تھی جس کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا جن کا عشق ان کے رگ و پہ میں سرایت کر چکا تھا وہ ان سے جدا ہو چکی ہے چنانچہ مسلمانوں کے درمیان بھگڑ مچ گئی بعض نے واپسی کا ارادہ کیا بعض نے کچھ اور سوچا اور بعض یہ کہتے ہوئے دیوانہ وار میدان میں کود گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی کا کیا مزہ یہ حالت دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھ گئے حضرت طلح رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چٹان پر پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی چٹان پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا اللہ کے بندوں اوپر آؤ آو آواز پہچان کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے بن بنوقاس رضی اللہ عنہ نے اتنے تیر پھینکے کہ چھ کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تاک تاک کر تیر پھینک رہے تھے انہوں نے دو یا تین کمانیں توڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گزرنے والوں کو حکم دے رہے تھے کہ وہ اپنے تیر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیں جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تیر پھینکتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر تیر لگنے کی جگہ کو دیکھتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بچاتے ہوئے حضرت طلح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک شل ہو گیا سر مبارک میں ایسی چوٹ آئی کہ بے ہوش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی چھڑکا تو ہوش آ گیا ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس وقت عبئی بن خلف جہنوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا آپ نے خود اس پر نیزے کا وار فرمایا جس کی تکلیف سے وہ بعد میں مردار ہو گیا بہرحالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے بعد حضرات کے قدم اکھڑ گئے جس پر قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی